بین والسلام سولاد وسلام سیدمرسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من فاؤد اللہ بسم اللہ الرسمن الله سلحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت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 ہمار ترجمہ و تفسیر سرات جنان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا بہت مہربان اور نہایت رحم والا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علی مثلاۃ والسلام کی حیات برزخیہ یعنی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاویاں ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز اجوات ازواج متحرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں علماء و شہداء کی حیات برزخیہ یعنی عالم برزخ کی زندگی اگرچہ حیاتِ دنیاویہ یعنی دنیاوی زندگی سے افضل والا ہے مگر اس پر احکام دنیاویہ جاری نہیں اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا ان کی ازواج عدت کریں گی مذکورہ والا دلائل سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ امبیا اولیاء علیہم السلام و رحیمہ اللہ تعالی اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں تو اس دلیل کے ساتھ ان سے ان کی حیات ظاہری میں مدد طلب کرنا جائز و مستحب ہے بلکہ اسی دلیل کے باعث ان سے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی مدد مانگنا جائز و درست ہے چانچہ محکق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہنفی علیہ رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں شہر سیدنا احمد بن روزوق علیہ رحمۃ اللہ القدوس فرماتے ہیں ایک دن شیخ العباس حضرمی خدسہ سروحسامی نے مجھ سے دریافت کیا کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا میت کی میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی تر ہے شیخ نے فرمایا ہاں یہ بات درست ہے کیونکہ وفات یافتہ بزرگ اللہ ازبج وجلہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہوتے ہیں شیخ الاسلام حضرت سگدینہ شہاب رم انساری شافی علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے فتویٰ پوچھا گیا عام لوگ جو سختیوں کے وقت مثلا یا فلان کہہ کر فلاں ہیں اور انبیاء کرام اولیا علیہم السلام و رحیمہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے آپ نے فتویٰ دیا امبیاء مرسلین اولیاء علماء صالحین علیہ السلام و رحیمہ اللہ المبین سے ان کے وشال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انبیاء کرام اولیا عظام علیہ السلام و رحیمہ اللہ سے بعد وفات مدد مانگنے کے دلائل آپ نے ملاحظہ فرمائے اس زمن میں چند ایمان افروز حکایات بھی سن لیجئے تاکہ یقین و احتقاد میں مزید بختگی آ جائے چنانچہ حضرت سیدنا امیر المنین فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کے میں لوگ کا میں مبتلا ہو گئے حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے روزائے مقدسہ پر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کہ لوگ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں خواب میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرف زیارت عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا تم عمر بن خطاب کے پاس جا کر انہیں سلام کہو اور انہیں بتاؤ کہ انہیں بارش سے سیراب کیا جائے حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر المنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ردی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی تو وہ رو پڑے اللہ, عز و اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین نبی الامین شل اللہ تعالی علی وسلم حضرت شیخ ابو الحارث بن حارث لیسی علی رحمۃ اللہ الکی جو کہ پابند شریعت اور متبعع سنت اور دروز شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے فرماتے ہیں مجھ پر گردش کے دن آئے فخر و تندستی یہاں تک بڑی کہ فاقے کی نوبت آ گئی اسی عالم ف... دن ہے بچوں کے لیے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جب دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں کندیلے اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں مجھے تشویش ہوئی کہ نا جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں اتنے میں رسول متوجہ ہوں آج آفتاب کا وقت چھ بج کر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 طولوے آفتاب کا وقت چھے بج کر نو منٹ سنتالیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشتاق کے نوافتل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علن شبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجھے تشویش ہوئی کہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں اتنے میں ان میں سے خوش پوش شخص جو اس علاقے کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا الحمد للہ از وجل ابھی ابھی میں سو رہا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ سید المرسلین جناب رحمت صل اللہ تعالی علیہ اللّہ وسلم غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فقر و فاقے کے دن گزار رہے ہیں تجھے اللہ, عز و اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے جا اور جا کر ان کی خدمت کر اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دیا تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں یہ کہہ کر وہ رئیس آدمی بعض چیزیں بڑھاتے ہوئے بولا یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیے اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں آپ بچوں کو بلا لیجیے تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیے جائیں پھر اس رئیس نے درجیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی اللہ, عز و اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں محقق خاطم المحدسین شیخ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی جزب القروب میں فرماتے ہیں ایک مرد صالح یعنی نیک شخص پر تین ہزار دینار کا قرض ہو گیا قرض خوان نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا قاضی نے مہینہ بھر کی مہلت دے دی وہ غریب بڑا پریشان تھا عدالت سے لوٹ کر اللہ از وج کی بارگاہ بےکس پناہ میں تجربہ اور زاری کی اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علی وسلمہ پر درودوں کی کسرت شروع کر دی چھبیس دن اسی طرح گزر گئے ستائیسویں رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ از وجلّہ تیرا قرض ادا کر دے گا تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں تین ہزار دینار ادا کر دے وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو بہت خوش تھا مگر دل میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تو دلیل کیا دوں گا اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس نہ جا سکا دوسری رات پھر قسمت جاگ اٹھی میں سرکار مدینہ صلی اللہ ہو تعلی کی زیارت سے فیض یاب ہوا حضور پر نور صلی اللہ ہو تعالی علی وسلم نے مجھ سے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب دریا فرمایا میں نے عرض کی یار اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے میری اس بات کو پسند کیا اور فرمایا کہ اگر وزیر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روزانہ بعد نماز صبح مجھ پر پانچ ہزار بار دروج شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو اور تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ ازبجلّہ اور کرامن کاتبین کے اور کوئی نہیں جانتا مرد سوال کہتے ہیں جب میں وزیر علی بنیسا علی رحمت اللہ علی کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََََََََََََ وسلمہ كى کردہ دلیل بھی سنائی وہ بہت خوش ہوا اور کہا مرحبا بی رسول اللہ حقا پھر اس نے تين ہزار دینار مجھے دیئے اور کہا جاؤ اسے اپنا قرض ادا کرو تين ہزار مزید اخراجات کے ليے اور تين ہزار كا کا كاروبار شروع کرنے کے لئے دیئے اور مجھے تاکيد کی کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا اور جب کبھی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آ جانا چنانچہ میں تین ہزار دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دوں قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی رقم کہاں سے آئی میں نے سارا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کر دیا کاضی نے کہا سارا ثواب وزیر علی بن عیسی علی رحمت اللہ علی کو کیوں لے جائیں اس عاشق رسول کے قرض کی طرف سے میں خود اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں قرض خواہ نے کہا کہ واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں میں نے اپنا سارا قرض اللہ از وجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ لئے معاف کیا قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وال کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں میں اس تمام مال بارہ ہزار دینار کو لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ جل اللہ کا شکر بجا لایا اللہ زب اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وسلم دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بٹتا ہے اک ہاں نہیں ہاں ریزا, ریزا خار مدینہ, مدینہ, مدینہ ایک لڑکے کے پاؤں میں کاٹا گس گیا کوشش کے باوجود نہ نکل سکا لڑکا شدت درد سے بہت بے قرار اور چلنے پھرنے سے لاچار تھا اس کے والد صاحب نے اسے حضرت سیدہ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر لے آئے کیونکہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری زندگی میں بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا کرتے تھے مزار پاک پر حاضر ہو کر عرض کی حضرت میں نے یہ لڑکا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ڈال دیا ہے اس کے درد کا مرہم اب آپ ہی کی ذات ہے یہ کہہ کر لڑکے کو چھوڑ کر وہ قریب ہی ایک مسجد میں چلے گئے کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ لڑکا ہاتھ میں کانٹا پکڑے بالکل ٹھیک ٹھاک اس طرح چلتا ہوا آ رہا ہے گویا پہلے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی تھی والد صاحب نے پوچھا بیٹا یہ کیسے ہوا وہ بولا مجھے تو پتہ تک نہیں چلا کانٹا خود بخود میرے پاؤں سے نکل گیا حضرت سگدنا محمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی کھجور یعنی کھجور کے درخت سے کسی نے کچھ کھجوریں چوری کر لی اللہ جل کے حکم سے اس کے جسم میں ایسا شدید زخم ہوا کہ جس کے درد نے اس کی نیند اڑا دی صبح ہوئی تو معذرت کرتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے معافی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فلاں بزرگ کے مزار شریف پر جا اور وہاں کی مٹی اپنے زخم پر ڈال لے اس نے ایسا ہی کیا تو بالکل ٹھیک ہو گیا اولیاء اللہ رحیمہ اللہ کے مزارات سے تو اپنے تو اپنے بیگانے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے کسی کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو کسی کی دنیاوی مشکلات حل ہو جاتی ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز علیہ اللہ الجواد کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ شاگرد تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پاؤں تک پھوڑے تھے اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ الجواد کی درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن یعنی اے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی جلن لگی ہے تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی مزید فرماتے ہیں بھاگل پور سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے ایک بد مذہب رئیس ان سے کہا کرتا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو بیکار اتنا روپیہ صرف کرتے ہو انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو پھر تم کو اختیار ہے خیر ایک سال وہ ساتھ میں آیا دیکھا کہ ایک فقیر سوٹا یعنی ڈنڈا لیے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ جوار کے روزہ شریف کے گرد چکر لگا رہا ہے اور یہ صدا لگا رہا ہے خواجہ پانچ روپے لوں گا اور ایک گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا جب اس رئیس کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا ایک گھنٹہ ہو ہو کچھ نہ دیا جیب سے پانچ روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے بھلا خواجہ کیا دیں گے لو ہم دیتے ہیں فقیر نے وہ روپے تو جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا خواجہ تو بلہاری جاؤں یعنی اے خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ جبات تجھ پر قربان جاؤں دلوائے بھی تو کیسے منکر سے سلطان کون کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ زوج اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قران مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والرسالین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول وعلا الک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا علی قال و اصحابک نور اللہ میٹھے میٹھے اسلایے بھائیو قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح اپ کو آسانی ہو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 مجھ پر دروش شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ و بارک السلم حضرت سیدنا ابی اور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم رعف الرحیم علیہ عبدالصلاۃ و تسلیم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی بائیں طرف تھا دریاسنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب خدائے طواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت معاب وص و اللہ تع عل وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تم میں سے کون ہے جو مجھ کو مجھ کو مجھے ایک ٹینی لا دے ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹینی یعنی شاخ لے کر حاضر, حاضر خدمت ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک تر شاخ رکھ دی پھر ارشاد فرمایا یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے غیبتوں اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے آذاب کے اسباب میں سے ہے آہ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبن دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن اور بخار کی معمولی سی اگھن برداشت نہیں کر سکتا وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سے سکے گا یا لازل ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں غیبتوں چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پیارے پیارے مالک ازوجل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے جبی تو بات آئے خدا وحاب عز و ہاب ازل قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت کے بخش شریف میں فرماتے ہیں سرے ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری, تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی, کوئی نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں اللہ کے عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کے پاس سے تشریف لائے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا ارشا فرمایا یہ لوگ یہ لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا پھر ایک تر ٹینی منگوائی اور اسے قبر پر رکھ کر ارشاد فرمایا امید ہے جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں کمی رہے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو گزشتہ دونوں احادیث مبارکہ میں پیشاب سے نہ بچنے والے اور غیبت کرنے والے کے عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہے ہر مسلمان کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ان روایات میں قبر پر تر شاخ رکھنے کا ذکر ہے اس ضمن میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مشہور کتاب جا الحق حصہ اول صفحہ نمبر دو سو چالیس دو سو اکتالیس پر فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس لیے عذاب میں کم عذاب کم ہوگا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تصویر پڑھیں گی اس حدیث کی شرح میں علامہ نبی علی رحمۃ القوی فرماتے ہیں اس حدیث سے علماء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا کیونکہ تلاوت قرآن شاخ کی تصویر سے زیادہ اس کی حقدار ہے کہ اس سے عذاب کم ہو تحتاوی علا مراقل فلاح صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ میں ہے ہمارے بعد متاخترین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے کہ خوشبو اور پھول چڑھانے کی مسلمانوں میں جو عادت ہے وہ سنت ہے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں اس حدیث اور محدثین فقہا کی عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ ہر سب چیز یعنی سبزے کا رکھنا ہر مسلمان کی قبر پر جائز ہے حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ عبدالصلاۃ و تسلیم نے ان قبروں پر تر شاخیں رکھی جن کو عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے یہ کہ عذاب قبر کمی سبزے کی تصویح کی برکت سے ہے لہذا اگر ہم بھی آج قبروں پر پھول وغیرہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل میت کو فائدہ ہوگا بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کچا رکھنے کی یہی مصلیحت ہے کہ بارش میں اس پر سبز گھاس اگے اور اس کی سے میت کے عذاب میں کمی ہو اللہ عزوجل سے دعائیں کہ اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں غیبت کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے آمین بجاہند النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمد للہ ضوضل قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے محکے مدنی ماحول میں باقرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں ہونے والے سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر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 و سید الانبیاء والمرسلین یا رب مصطفیٰ, مصطفی عز و تفیل مصطفیٰ وصلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاب فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا گناہوں کی بیمار شفا عطا فرما یا اللہ زوجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا مالا کر یا اللہ زوجل ہمیں امیر حال سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما یا اللہ زیر گمبد خزرا جلو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مطفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ مدنِ خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر زہر بے کسو مجبور کی اِنَّ اللہ یا صلو علیہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه یا علا رحم فرما پرما کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل خوشا کے واسطے کر رد شہید شہیدے کربلا کے واسطے سی وے سد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم اب دیکھ باپ میں ہوا جاتا شادی اسلام کر راضی ہو اور رضا کے بار سے دے بہر مارو سرو خود سری چی جنے باس پاک باس دے میرے میا کے کو سے بچا ایک اب دیوا میری میرا کے واسطے بل پارا پارا کر کرم کو پرا دے ہو کے واسطے پادری کرم پادری رفی پادری کے واسطے سے نمال بندے راک تاج سیا وسے نس رب ریا کال ہو منصور رکھے دے جایا دین می جا گا کے واقعے تے تور ہم دوس بہا حسن احمد بہا کے واسطے تیرے بہر مجھ پر نارائر گلزار کردھیکاری دشاہ کے وار دل پانا زیادے مولا جمع اولیاء کے واسطے <س2> سے محمد کے لیے رو ری کر لیے پان دسے گا گدہ کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات سے برکات سے ح کی وار سے بالکو اچھا جان کو پور کر اچھے پیارے بگی بگ کے واسطے دو جہاں میں دے آلِ رسول اللہ کر حضرت آلے رس لے لے واسطے کر عطا Travito. مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے تیرے پل کر میرا حشر میں دیا کیا بین شیرے سا کے واسطے احینا آہ پیا دنیا کا بسلا آدری اب دو سلام اب دیر کے احمد میں عطا کر چشم کر سو دے دی کر یا تار فرط احمد رضا کے اس کے عقمد میں عطا کر چشم سر یا زیادہ تار دیار دیار فرط اور احمد رضا کے واسطے سد کا آپی نا کے باس پے آمین عمین بجائے علیہ وسلم بسل علی الحبیب میٹھی میٹھی سلائی بھائی خوش سب نا